کا ذکر ہو تو الحمدللہ رب العالمین آج میں النبی کے حوالے سے عرض کروں گا ارے بھائی ہاتھ اب نیچے کر لو کیوں اب تو میں مائک نہیں چھوڑوں گا الحمد للہ الحمد وسلام بسلام عباده لدی نست اماں باد کا لاہو تبارکوتالا پلپور آ نیل مجھ ولپور کا نیلحمی أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم مدنا پتدلا پکانک بک او ادنا پوہا الاب دہا کال اللہ تبارکو تلا پیشان حبی بے مخبرم و عمر ان ملا اکتحسل عالنبی یا وسلموا تسلیما آ والسلام سلوس یا سیدی یا رسول اللہ دیا رسو لسلم سیا نبی گرامی قدر خوشر کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کیونکہ دعوت اسلامی کا روم اوپن ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیر اہل سنت قات نجدیت و رافضیت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد رضوی صاحب دامت برکات بھی تشریف لے آئے ہیں اور حضرت کا وعدہ ہے کہ آج کی رات آج کی رات پنجابی میں آپ ہمیں اپنے مخصوص انداز میں جناب والہانہ طریقے سے گج وج کے جی ہمیں میرا النبی سنائیں گے ٹھیک ہے نا یہ حضرت کا وعدہ ہے تو میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اگر حضرت شریف نہ لاتے تو پھر میں اپنے اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظوں میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا اور اس وقت جب علماء اہل سنت موجود ہیں تو پھر کیا پدی کیا پدی کا شوربہ آپ نے پدی تو دیکھی ہوگی نا ہاں جی کہ نہیں دیکھی پدی ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے جب بھی بیٹھتی ہے کماد کماد کے پتوں پر بیٹھتی ہے تو وہ اس کے وزن سے وہ پتے ہلتے ہیں نا کماد کے پتے ہلتے ہیں وہ سمجھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرے وزن سے اس درخت کے بڑے بڑے ٹان جو ہے نا بڑی بڑی موٹی موٹی شاخیں جو ہیں وہ نیچے اوپر ہو رہی ہیں جی تو چند اشعار دو تین اشعار کے بعد میں شیر اہل سنت کاتے نجدیت و رافدیت حضرت علامہ پروفیسر صاحب کے لیے مائک جو ہے وہ چھوڑ دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سے التماس کروں گا آج تھوڑا محبت سے محبت سے ہمیں میرا النبی سنا دیں اور دوستوں کی مرضی ہے اس کے بعد کیا کریں گے ان کی مرضی ہے لیکن وہ چند اشعار دو تین اشعار وہ کہتے ہیں دنا پتلا پر دن پر دن دنا ابدن پتلا پردن دنا پتد ملک دناب دن پتد فردن دن دنا پتہ ملکی دنا پر سیم پتدار دنا مجاہدن پت مشاہدن دنا پرش پتہ ارشن دنا مجاہدن پتہ مشاہدن دنا تال پتلا مطلوب دنا تالبن پتلا مطلوب دنا افتارنگ پتل افتخار دنا تیبن پتلا متلوبن دنابتارن پتہ ابت دنا منا جی پتلا دنااد پتد مم دنا, دنا شا کتد مشکور دنا دن پتدلا پردن دنا کتد ملکی جزاک اللہ خیرہ میں مائک چھوڑ رہا ہوں اب شیر اہل سنت کے لیے جزاک اللہ خیر اگر مجھے وقت ملا تو انشاءاللہ اللہ میں بھی آج حاضری ضرور بعد میں لگواؤں گا لیکن آج میں پنجابی میں حضرت شیر اہل سنت کا بیان آپ بھی سنیں اور انشاءاللہ شاء اللہ لزیز ہی ہم سب مل کر سنتے ہیں پروفیسر صاحب کا بیان جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ و جی میری آواز آ ہے روم میں شکریہ جی حضور قبلا آپ کی ذرا نوازی ہے بہت بہت آپ کی شفقتیں اور عنایات ہیں کہاں مجھ جیسا حقیر اور نکمہ سا بندہ اور آپ جیسے بزرگ اور آپ کی بس یہ مہربانی ہے کہ آپ کسی قابل سمجھتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ کل میں نے اڑائی تین گھنٹے یہاں بیان کیا ہے تو دو بجے تک کل میں آن لائن رہا ہوں اور کل میں ہی اکیلا تھا ادھر آپ بھی تشریف نہیں لائے تھے اور دیگر جو علامات ہیں وہ بھی نہیں تشریف لائے قصیدہ دیرا جیا بھی کل میں نے پڑھا تھا الحمدللہ اور اس کے بعد میں تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کا بیان بھی کیا جی ح سارا براج تو میں نے کل بیان کر دیا تھا اب میں کیا بیان کروں گا اور آپ کے ہوتے ہوئے تو بالکل نہیں کر سکتا تو بہتر یہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ بیان فرمائیں اور میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سنوں گا اور یہاں بیٹھ کر کل کا کچھ ماحول اور تھا بس آپ جیسے بزرگوں کی دعا سے کچھ روحانیت کا تھی کل جی جی تموجن بھائی انشاءاللہ تعالی تو بس کچھ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بزرگوں کی نظر جو ہے اس کی وجہ سے کچھ باتیں بس ہو جاتی ہیں تو کل کا کچھ سما جو تھا اسی قسم کا تھا تو ابھی تو حضور میں دو جگہ سے بیان کر کے دو محافل سے بیان کر کے ابھی آ رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ آج کی رات بھی جو ہے نا یہ چونکہ روم اسپیشل بنایا گیا ہے تو اس میں حاضری ضرور ہونی چاہیے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو مائک پر دیکھ کر تو میں نے کہا چلیں حضرت کا خطاب سنتے ہیں آپ خطبہ پڑھ رہے تھے اس وقت تو بہتر یہ ہے کہ آپ زور تشریف لائیں تو میں برکت کے لیے ایک دو اشعار جو ہیں وہ ناز شریف کے اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ سنا دیتا ہوں اور بیان جو ہے وہ آپ ہی فرمائیں گے اللہ اکبر جی تو مجن بھائی آپ ایسا کریں نا آپ وہ عالی ناد آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں تو میں آج آپ کو سید عال حضرت عظیم البرکت کی ایک اور نعت جو ہے وہ سناتا ہوں اور یہ نعت جو ہے اس کے جو ردیف ہیں وہ فارسی میں ہیں سارے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور ماشاءاللہ کیونکہ یہ صاحبان علم کے لیے ہے عام جو فارسی سے ناواقف حضرات ہیں ان کو شاید اس کی سمجھ نہ آئے تو جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ فارسی سمجھتے ہیں حضرت صاحب تو پھر رضوان اللہ آپ ماشاء فارسی پہ ایک بڑا عبور ہے آپ کا تو وہ ایک ناتھ شریف ہے سیدی سعیدی اس کے سارے ندیف جو ہیں نا کافی ہے, وہ فارسی میں ہیں اور ہے ویسے نعت اردو کی تو میں کوشش کرتا ہوں اگر وہ مجھے اس وقت رد کی بخش میں مل جائے تو میں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو وہ سناتا ہوں جی سی کی کیا بات سنان اللہ جی تو پہلے میں اس کو پڑھوں گا ویسے اگر آپ ضرورت محسوس کریں کوئی بھائی تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے جی آپ کے والے بھی پڑھ دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں پڑھوں گا بس دو تین اشعار سے پڑھوں گا اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو مجھے بیچ میں لکھ لیجیے گا پھر میں بدل پھر وہ دوسرے والے نا پڑھوں گا صلی اللہ علیہ سولہ وسلم حبیب <سلم> اللہ Na asma ko yusar Kishida hona tha Na asma ko yusar Kishida hona tha خا کے مدینہ خمیدہ ہونا تھا آسمان آسن کوشیدہ ہونا تھا خوا کے مدینہ تھا سیدی قمید حضرت عظیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آسمان تجھے یوں سر کھینچ کر نہیں رہنا چاہیے تھا اونچا سر نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے یہ تو خیال ہونا چاہیے تم اونچا ہو رہا ہے اور مدینہ شریف کی کھاد جو ہے وہ تم سے نیچے ہے ناسماں کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک کے مدینہ خمیدہ ہونا تھا قمیدن کا مطلب ہوتا جھکنا فارسی میں تو آپ فرما رہے ہیں کہ تجھے مدینہ شریف کی جو مٹی ہے مدینہ شریف کی جو کھاد ہے اس کے سامنے جھک کر رہنا چاہیے ناسماں کو یوں سر کشید ہونا تھا حضور کے مدینہ خو اگر دلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا اگر دلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا کنار خار مدین خار مدینہ دمیں دہنا تھا کنار خار مدینہ دمیں دہنا تھا شہیدیال اگر فرمانے کہ اگر چھوڑ یہ چاہتے کہ کبھی ہم پر خزانہ آئے ہمیشہ بہار کا موسم رہے تو ان کو چاہیے تھا کہ پھر وہ مدینہ شریف کو جو کانٹے ہیں نا ان کے کنارے اگتے اگر ایسا ہوتا تو پھر ان پر کبھی کبھی بھی جو ہے وہ خزان آتی تو وہ اگر خزان سے بچنا چاہتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ مدینہ شریف کے کانٹوں کے ارد گرد تھے اگر دلوں کو خزانہ رشیدہ ہونا تھا اگر دلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا کنار خار مدینہ کنار خار مدینہ دنگی دہ تھا حضور خاک مدینہ ممی دہست کشید نا کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ دمی دہ تھا نظارا خواب مدینہ کا اور تیری آنکھ نظارہ خواب کے مدینہ کا اور تیری آنکھ نہ اس قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا نہ اس قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا سید آل عظیم البرقت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مدینہ شریف کی خاک کا نظارہ اور اے چاند تیری آنکھ نہ اس قدر بھی قبر شوخ دیدا تیری آنکھ میں اتنی شوخی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ تُو آقا کریم علیہ السلام السلام کے مبارک شہر کی خاک <خواب> کو اس طرح نظارہ کرتا اللہ حق میں نظارہ خواب مدینہ ترین <تضح> زارا خواب مدینہ کا تری آ اس قدر ویکم شوق تھا حضور خاک مدینہ کمی دہنا سنا کو کشید تھا حضور کے مدینہ شہید ہونا تھا کنارکار کے مدینہ میرا حسین ملتی کینار دینا میں راہتے ملتی دل عجیب تجھے اشک چپیدہ ہونا تھا دل عجیب تجھے اشک چپید ہونا تھا سید سعید فرما رہے ہیں کہ مدینہ شریف کی جو خاک پاک ہے اس کے کنارے پر تجھے راحتیں ملتی سکون ملتا چین ملتا اے غمگین دل بس تجھے اپنی آنکھوں سے آنسو ٹپکانے تھے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا تو تجھے مدینہ پاک کی خاک کے کنارے راحت مل جاتی سکون مل جاتا چین مل جاتا شقید کا مطلب ٹپکنا ہوتا ہے آپ کی زمان میں اللہ اکبر حکمرک آگے آپ فرماتے ہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفی نہیں یہ کیسے کلتا کہ ان کے سوا شفی نہیں اب بس نا کے آگے تفید ہونا روکے آگے تفیدہ تھا یہ آل حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی علیہ شبقت محشر کا میدان کا جو نقشہ ہے وہ پیش فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو محشر کے میدان میں پوزیشن ہوگی سب امبیر کرام علیہ سلاۃ السلام کی بارگاہوں میں جا کر اس کے بعد جب آقا کریم علیہ سلاحلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پتا تھا کہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہوگی تو پہلے ہی یہی آ جاتے اس کے جواب میں آپ خود ہی اس سوال بنا کر اس کے جواب میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں کیسے پتا چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارکا سلم بات ساتھ اور شفیع ہے ہی نہیں معاشرے کے میدان میں اس کا طریقہ کار یہ بنایا گیا کہ پہلے ہر نبی علیہ السلاطلام کی بارگاہ میں بھیجا گیا وہاں سے پھرایا گیا اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں گیا گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ کہتا لو اس میں رسو اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی کیا فضیلت ہے ہم مصر اسلام کے پاس جاتے تو بھی یہ کام ہو جاتا اور ہم عیسیٰ اسلام کے پاس جاتے تو بھی یہ کام ہو جاتا اللہ پاک نے پہلے سارے انگی اکرام علیہ صلاف کی بارگاہ کی حاضری دلوا دی اور سب نے انکار کیا تو پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا اب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ سلامہ کی خدمت میں حاضر ہوں تو کپیزن کا مطلب ہوتا ہے بے قرار ہونا تڑپنا پھرنا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ صلاح وبارکہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آئے تو پھر سب گلے شکوے غم جو دکھ تکلیفیں سب کے سب دور ہو گئے تو مانتے ہیں کہ یہ راج کھولنے کے لیے اوروں کے آگے پھرایا گیا pcthna, اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیسے پتا چلتا کہ رسول اللہ صلی صلہ علیہ وسلم ہی شفیع ہیں اس دن کے لیے کیسے کھول سک ان کے سواشی نہیں یہ کیسے کھل سکے ان کے سواشی نہیں اب نو کے آگے دہ نسا بس ناؤ کے آگے ہونا تھا دہ خاک مدینہ سمی دہ ناس ماں ت اور بہت سارے شعر فی الحال میں صرف مکتا پڑھ رہا ہوں اس کا رضا جو دل کو بنانا تھل لگا ہے حبیب رضا جو دل کو بنانا تھل لگا ہے حبیب تو پیار اے خودی سے رہی تو نیار اے دسری سے رہی دہ نخ مدینہ خوات مدینہ خمید ہونا کوشیدہ ہو نا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجن بھائی ابھی وہ آسان بھائی لکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے روم میں دعا ہو رہی ہے تو وہ ڈانٹ دینا چاہ رہے ہیں سب بھائیوں کو تو سب بھائی جو ہیں وہ دعوت اسلامی کا روم جوائن کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب دعا ختم ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اگر زندگی نے ساتھ دیا اور بجلی نے ساتھ دیا تو پھر دوبارہ آئیں گے اور آپ کی من پسند نہ چی ہو گیا گوشت آئیں گے جناب احسان بھائی جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ